سورہ ابراہیم مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر چودہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر بہتر ہے اس میں ففٹی ٹو آیات ہیں سات رکو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے اس مناسب بسے اسے سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا لام فلام حروف مقطعات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو بخوبی جانتے ہیں کتاب ان کا یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَوْغُلُمَادِ إِلَى النَّور کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے اِلَا سِعَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ عزیز حمید کے راستے کی طرف یعنی اللہ کے راستے کی طرف عزیز کے معنی غالب حمید کے مانا جو تعریف اور خوبی کا مستحق ہے اللہ وہ اللہ لہو جس کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی ارتھ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے وہ وئی من کافری نزابن شدید اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے خرابی ہے ان کی بربادی ہے ان کی تباہی ہے انہیں دنیا اور آخرت میں شدید تکالیف دی جائیں گی ان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے ان کے لیے میدان معاشر کی شرمندگی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے اب کافروں کی ایک بری خصلت بیان کی گئی جو شاید ہم مسلمانوں میں بھی اب پیدا ہو گئی ہے اللہ یہ لوگ ہیں یس صاحب الحاط دنیا الخرتی یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تمام گنا اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے دنیا کو فوقیت دی آخرت کے مقابلے میں و یا سدو نا انصبی اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ اب اور جو اللہ کے راستے پر ہے اسے وہ ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں آج بھی کئی ایسے دشمنان اسلام کافر ہیں کہ خود بھی کافر ہیں اور مسلمانوں کو بھی بے حیا اور گناہگار بنانا چاہتے ہیں الا کپی دلال بغیر یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہیں موا ارسلام رسول قومی ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا یعنی جو آپ کی قوم تھی ان کی جو زبان تھی اس زبان کے مطابق انہوں نے تبلیغ فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت عرب میں کیا ان کی زبان عربی تھی تو قرآن مجید فقان حمید عربی میں نازل ہوا لی یو <لَهُم> تاکہ یہ کلام ان کے لیے واضح کر دے تمام باتوں کو اب ان کے لیے تو قرآن عربی میں نازل ہوا وہ قرآن سنتے اور عربی جانتے اور سمجھ لیتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی عربی سیکھنی چاہیے اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کو سننی چاہیے پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے پیارے کلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے فی الدال اللہ مئی یشا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے اور یہ گمراہ اللہ تعالیٰ اسے ہی فرماتا ہے جس سے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے وہ یشا اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے ہےزیز الحقیب اور وہی غالب حکمت والا ہے سلام موسا بھی آیا اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا ان قو مکا اور فرمایا کہ آپ نکالیے اپنی قوم کو مین وولمات نور اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں کہ گناہ بھری زندگی اندھیرا ہے اور نیکیوں بھری زندگی یہ نور ہے وہ ذکیر ہوں ایام اللہ اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیں اللہ کے ایام سے مراد ہے جس دن اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا ان دنوں کی یاد منانا اور اس دن اللہ کا شکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے تو بارہ ربی الاول کو حضور کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے اگر یہ خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو تو کوئی حرج نہیں کہ یہ بھی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا ہے اسی طرح ہمارے یہاں چودہ اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے ویسے جشن آزادی کا اصل دن ہے ستائیس رمضان المبارک تو اگر جشن آزادی شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے اور گناہ نہ کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر ایک احسان فرمایا ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہم اس پر نوافل شکرانہ ادا کریں روزہ رکھیں قرآن کی تلاوت کریں دعائیں مانگے سب کا خیرات کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور ذکیر ایام اللہ اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیے ان نفی ضالک سوبار ان شکور بے شک ان تمام باتوں میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبار ہے بڑا صابر ہے شکور ہے بڑا شاکر ہے تو جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اس کا دل نور ایمان سے منور ہوگا اور وہ ان باتوں کو زیادہ سمجھ سکتا ہے وہ عز قموسا علی قو یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی اذ ان جاكم من فرعون جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی یسو العذاب وہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے ابنا اکم فرونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے و یس یون اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے وفی ضالکم بلا رب ربکم اوغم اور اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اللہ تعالی نے تمہیں نجات دی تم شکر ادا کرو